نوے رکو کا آغاز ہے ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے میں یار زکو کم مین وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے ام میں یم لے کسم اول اب یا بتاؤ وہ کون ہے جو کان اور آنکھ کا مالک ہے جسے چاہتا ہے نابینا کر دیتا ہے بہرا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی بینائی لوٹا دیتا ہے وہ مئی یو خریج الحمل مئی تھی اور بتاؤ وہ کون ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے جیسے انڈا مردہ ہے چوزہ پیدا ہوتا ہے جس میں حیات ہمیں نظر آتی ہے اس کی ایک مثال ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی اور یو قریج المیتا الحی اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے کہ مرغی زندہ ہے اس سے انڈا نکلتا ہے جو بظاہر اس میں حیات عام انسانوں کو نظر نہیں آتی مئی یبیر المر بتاؤ وہ کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے نظام چلاتا ہے فص عقول پسند قریب وہ کہیں گے اللہ وہ اللہ ہے فقل پس محبوب آپ فرمائیے افلا تتقور پھر تم ڈرتے کیوں نہیں فضالی کم اللہ رب کم الحق پس یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے جس کی یہ شان ہے فمادہ بعد، حق الق بولان پھر حق کے بعد حق کو چھوڑ کر انسان جہاں بھی جائے گا وہ گمراہی ہے فماد حقی علم پس حق کے علاوہ تمام چیزیں گمراہی ہیں فنا تس پھر تم کس طرف پھیرے جاتے ہو کس طرف تم بھاگ رہے ہو کیوں اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکتے نہیں کزال کا متوں بکا الینسو اسی طرح آپ کے رب کے کلمات ثابت ہو چکے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی انہم لا یؤمنون بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیا اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں قل اے محبوب آ فرمائیے ہل منشور کا من اکمل خلق کیا تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے تم میو پھر وہ اسے دوبارہ بنا سکے قل اللہ يبدو اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا سمعید پھر وہی اللہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا کل بروز قیامت فن نہ تو کیوں کر تم اوندے منہ جاتے ہو کیوں کر تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں کل اے محبوب آ فرمائیے ہل من شرکا اکم مئی کیا تمہارے بتوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے وہ تو بے جان پتھر ہے بے جان لکڑی ہے قلیہ دین الحقی اے محبوب آپ فرمائیے اللہ حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو حق کی ہدایت دینے والا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے یا اس کی پیروی کرنی چاہیے جو خود ہدایت پر نہ ہو مگر یہ کہ جب اسے ہدایت مل جائے مراد یہ ہے کہ وہ بے جان پتھر کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ وہ راہ ہدایت پر ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں ان پتھروں کو خدا سمجھنا اور ان کی پوجا کرنا کتنی بڑی نادانی ہے فمال کم کہیں پتہ امون تمہیں کیا ہو گیا کیسے تم فیصلے کرتے ہو کیسی سوچ رکھتے ہو جیسا کہ ابھی ارض کیا گیا کہ یہ سوریہ مبارکہ مشرقین مکہ کے رد میں نازل ہوئی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہتے کہ یہ قرآن ہمیں بہت اچھا لگے بس ایک چیز اس میں سے آپ نکال دیں کہ ہمارے بتوں کی جو مذمت ہے اس میں سے نکل جائے تو اس کتاب پر ہم ایمان لے آئیں گے تو ان کی مذمت کی گئی فرمایا بڑے نادان لوگ ہو کہ ان پتھروں سے ایسی محبت ہے کہ وہ خالق کائنات جو تمہیں روزی دیتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی عبادت کو چھوڑ کر ان بے جان پتھروں کی پوجا کرتے ہو فمالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے کئی فتح کیسے فیصلے کرتے ہو ایسی نادانی کی باتیں کہتے ہو اور سمجھتے ہو اکثر ان مشرقین مکہ میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں من گھڑت خیالات انہوں نے بنائے ہوئے آج بھی اگر آپ ہندوستان میں جائیں ہند میں جائیں یہ کوئی ہندو مل جائے اس سے گفتگو کریں تو اس کی گفتگو سن کر ہنسی آتی ہے کہ کیسے نادان اور بیوقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا عقیدہ رکھا کہ یہ فلاں کی دیوی ہے تو یہ فلاں کا دیوتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے شکلیں بنائی یہاں تک کہ ایسی ایسی نادانیاں کرتے ہیں کہ انسان ان کی نادانیوں کو دیکھے تو ہندوازم جو در حقیقت یہ دعوی کرتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پرانا مذہب ہے اس طرح دعوی کرتے ہیں تو سب سے قدیم مذہب اور سچا مذہب وہ تو صرف اسلام ہے اور یہ ہم مانتے ہیں کہ شرک زمانے قدیم سے ہوتا آیا اور لوگ حضرت عدم علیہ صلاۃ والسلام کے بعد جب حضرت قابل کو شہید کر دیا گیا تو آدم علیہ سلاط والسلام کی اولاد میں شیطان نے گمراہی کو پیدا کیا اور سب سے پہلے قابل نے شرک کیا اور وہ آگ کی پوجا کرنے لگا لیکن ان کے مذہب کو دیکھیں ان کی سوچ کو دیکھیں انتہائی نادانی پر منحصر ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ان باتوں کو کہتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں مگر مسلمان کہلانے والے انڈین ڈراموں کو اور انڈین فلموں کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور لوگ یہ ہی بتاتے ہیں کہ فی زمانہ کوئی انڈین فلم مندر کے مناظر سے خالی نہیں ہوتی پوجا پاٹ دکھائی جاتی ہے ان مناظر کو دیکھنا بھی گنا ہے اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بتوں کی پوجا کی نفرت کا دل میں ہونا ضروری ہے اگر کسی کو یہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے بتوں کی پوجا کرنے والوں سے نفرت نہ آئے اور یہ اس پوجا پاٹ کو برا نہ سمجھے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا اور انڈیا یہی چاہتا ہے ان کی ثقافت یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے مندر کی نفرت نکال دی جائے بت پرستی کی نفرت نکال دی جائے بلکہ وہ مندر کے اندر جو شرکیہ اور کفری بھجن پڑھتے ہیں اسی طرح جنازوں کو اٹھاتے ہیں تو میت کو اٹھا کر جو شرکیہ اور کفریہ بھجن پڑھتے ہیں افسوس گلی میں گھومنے والے بچوں کی زبانوں پر وہ کفری اور شرکیہ بھجن جاری ہوتے ہیں حالانکہ ان کا پڑھنا یا ان کو سن کر جھومنا یہ کفر ہے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن نہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر ہے اخلاق اخلاقی سطح بھی تباہ ہو رہی ہے ہمارا گھر وہ سکون اور چین اطمینان سے دور ہو رہا ہے کیونکہ یہ فلمیں یہ ڈرامے یہ میڈیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے کہ یہ اخلاقی تعمیر نہیں کرتے بلکہ اخلاقی خرابی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لانتوں سے محفوظ فرمائے اما یتہ بھی ہوں اکثر ان مشرقین مکہ کی اکثریت صرف من گھڑت خیالات پر چلتی ہے ان بے شک گمان لا یغنی منل حق شعی آ من گھڑت خیالات وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان اللہ بیما بما فعلون بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں وماں کانا حادل قرآن یہ قرآن ایسا نہیں کہ کوئی غیر اللہ کوئی انسان کوئی جن اسے اپنی طرف سے بنا سکے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی ایک آیت کی نقل نہیں کی جا سکتی وَلَاكِن بَيْنَ يَدَي یہ تو ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے گزر چکی طوریت انجیل زبود وہ تفصیل کتاب اور یہ کتاب کی تفصیل ہے اس میں احکام کی تفصیل اور ان کے اصول موجود ہیں لا ریب بفی اس میں کوئی شک نہیں میر رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے ہے ام کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب من گھڑت ہے حضور نے خود بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قل اے محبوب آ فرمائیے ہی تم ایک صورت اس کی جیسی بنا کے لے ہو تم بھی عرب ہو اور یہ کلام بھی عربی میں نازل ہوا تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے اپنی معلومات پر بڑا ناز ہے تم یہ کہتے ہو کہ میں نے خود اکیلا تنہا اس کتاب کو میں نے بنایا ہے تم سب مل کر ایک صورت بنا کے دکھا دو ودو منستا تم مندون اللہ کے علاوہ تم سے جو ہو سکے اسے بلا لاؤ سب جمع کر لو ان کن تم اگر تم سچے ہو اور جب تم یہ کوشش کرو گے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کئی عرب کے شعرا مسلمان ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ انہیں کافروں نے اس کام پر لگایا کہ قرآن کی کسی سورت کی نقل بناؤ تو جب وہ نقل بنانے لگے تو انہوں نے قرآن پر غور کیا اور جب غور کیا تو وہ اس پر گواہ بن گئے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے کہ نہ اس کی نقل ہو سکتی ہے بلکہ بعض عرب کے شعرا کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے جیسے اشعار ہوتے ہیں تو اشعار کے بیچ میں ایک شعر ہم اگر مکس کر دیں اسی کے وزن پر تو سننے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے آج بھی ناچ حضرات جب ناچ پڑھتے ہیں تو بیچ میں اپنے اشعار یا دیگر شعرا کے اشعار مکس کر دیتے ہیں کسی کی ناچ میں یا کسی کی نظم میں کسی کی منقبت میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ قرآن مجید فقان حمید کی جو آیات ہیں اسی وزن پر اسی انداز میں کوئی ایک جملہ عربی کا ہم بیچ میں مکس کر دیں لیکن یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ وہ یہ بھی نہ کر سکے اب میں آپ کو اس کی مثال سے سمجھاؤں کہ جیسے ہم کہتے ان سر اب دیکھیں پہلی آیت میں کن ان اکل اب تر تو قرآن مجید فقان حمید کی آیات کے اینڈ میں جو انداز ہے وہ اتنا پیارا ہے جو پڑھنے میں لطف آتا ہے جتنی دفعہ پڑھیں لطف اور ذوق بڑھتا جاتا ہے سور ناس کو لے لیجیے ملک الناس ناس علاق آخر میں ناس ناس ناس تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اسی طرح کی کوئی آیت بیچ میں لائی جائے لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوسرا کلام تو مکس کرنا دور کی بات ہے حافظ قرآن سے پوچھیے کہ حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر قرآن ہی کی آیت پڑھے لیکن جگہ بدل جائے تو اس کی زبان لڑکڑانا شروع ہو جاتی ہے یہ قرآن کا موزہ ہے کہ بچہ بھی سننے والا سمجھ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر حافظ قرآن سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک کو تعالی نے اتنا پیارا کلام ہمیں دیا عقل مندانہ وہی ہیں جس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں اس کی دعوت عام کرتے ہیں اللہ ہم سب کو یہ جذباتا فرمائے بلک ذبو بھی مالم یوشی تو بھی ہی بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا جس کے علم کو انہوں نے گھیرا نہیں مراد یہ ہے کہ قرآن پر انہوں نے غور کیے بغیر جھٹلا دیا اور جن لوگوں نے غور کیا غور کرتے ہی وہ ایمان لے لیا ہے لم یا اور ابھی تک ان کے پاس اس قرآن کا بتایا ہوا انجام نہیں آیا ایک نہ ایک دن انہیں موت آئے گی اور پھر ان کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا کزالی کا قزبل لدین مند قبلی اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے بس دیکھو کئی فکان آقی بتولی ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا وہ من ہوں میں ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائیں گے وہ منہم ہوں مل لا اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے مشرقی نے مکہ میں سے بہت سارے ایمان لے آئے اور بہت سارے کفر کی حالت میں مرے وہ رب کا عالم و اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو گناہ کرنے والوں کو خوب جانتا ہے